يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاطلتم اتاطلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا اللہ ازب من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شاء اللہ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہی سورہ توبہ کی تکمیل ہوگی تو آئیے اس درس کا آغاز کرتے ہیں الحمد رب العالمین صلاحت وسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بب اللہ الشیطان الرجیم الله الرحمن الرحیم بڑا پیارا سودا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے عجیب سودا ہے جی جو اللہ نے بندو سے کیا حالانکہ بندو اللہ کو سودے کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کا ترغیب و تشویق کا بڑا پیارا انداز جنت کے عطا کیے جانے کا وعدہ مگر کچھ شرائط عطا ہو رہی ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور صفات بھی اہل جنت کی ان دو آیات میں آئیں گی ان شاء اللہ انہوں بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا بے شک اس کے عوض ان ایمان والوں کے لیے جنت ہے فی اللہ وہ جنگ کرتے اللہ کے راہ میں فیق تھل ویخ بس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں انتہائی درجے میں بات آ گئی اس آیت کے پس منظر کے تعلق سے ایک دلچسپ نقطہ نوٹ کریں مدنی صورت ہے کتال کا بیان ہے اس آیت کا نزول شان نزول کے مطابق مکے میں ہوا ہے مکہ مکرمہ میں یسرف سے لوگ آئے ہیں اور بیت اخبا اولا ہوئی بیت اخبار ثانی ہوئی پچہتر افراد نے ایمان قبول کیا تفصیل ہے اس کی وہ سیرت کی کتابوں پڑھیں بیت اخبا ثانی آنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم ایمان بھی لائے ہم آپ کی آپ کی مدد بھی کریں گے آپ کا دفاع بھی کریں گے ہمیں کیا ملے گا حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں لے گی اللہ اکبر اور اس جنت کا وعدہ اس آیت میں یہ آیت اس موقع پر آئی ہے مدنی سورت میں ہے قتال کا بیان لیکن نزول اس کا مکہ مکرمہ میں ہوا ہے اگلی بات اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں مجھے اور آپ کو ہوتی ہے فلاں چیز پرچیز کرنی کیونکہ میری ضرورت ہے پیسے دی میں نے لے لی میری ضرورت ہے سودا اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں اللہ کو کوئی سودے کی حاجت نہیں یہ تو ہماری ترغیب تشویق کے لیے ہے کہ جان و مال مجھے دو اور جنت لے لو اللہ اکبر جان بھی اسی کی دی مال بھی اسی کی دیا اسی کا دیا ہوا ہم کیا پیش کریں اس کو لیکن کہتے نہیں مجھے دو میں تمہیں جنت دوں گا پھر کیا مال اپنے پاس ہی رکھو جان اپنے پاس رکھو جو میں تقاضے بتا دوں کھپاؤ اپنی حاجات پوری کرو اپنے اوپر بھی خرچ کرو, کرو لیکن میرے دین کے تقاضوں کو پورا کرو اور ان تقاضوں کو ادا کرنے کی انتہائی شکل کبھی کیا ہو سکتی ہے قتال کا مرحلہ آ جائے اور جان تک پیش کرنے کا موقع ہے تو جان پیش کر دینا ہاں جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکے گا اس سودے کے تقاضوں کے ادا کرنے کی انتہائی شکل قتال کا تذکرہ بھی آ گیا وعدن علی حقمن و... اچھا بڑا پیارا جملہ ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں میری جان کو گھٹیا شے نہیں ہے اللہ اکبر یہ میری جان کوئی گھٹیا چیز تھوڑی ہے کہ کمتر حقیر گھٹیا کاموں میں اس کو میں برباد کروں یہ وہ جان ہے میرا رب کہتا ہے کہ اس سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو اس جان سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو تو اس جان کی قدر کرنی ہے گھٹیا حقیر گندے برے کمترس پر نہیں کھپانا مقاصد میں, میں اور ترین مقصد کیا ہے اس کے دین کی دعوت اس کے دین کی, اقامت کی جد و جہد میں خپاؤ، یہ اس سے بہترین استعمال ہے فی صبیر اللہ جنگ کرتے اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں واقع یہ وعدہ ہے پکا اللہ کے میں تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں بھی آج یہ آیت پڑھنے آج بھی تورات میں ہے کتاب خروج ہے بک آف ایکسوڈس ہے اس میں ذکر ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کر اور اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہے بک آف میتھیو میں آج بھی ہے متی کی انجیل ایسے عجیب بات ہے یہ بچارے کہتے ہیں بک آف میتھیو میتھو کی کمپائل کی بھی بک ہم کہتے ہیں بک آف گاڈ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اصل نہیں رہی مگر جہاں قرآن ذکر کر رہا ہے اس تعلق سے آج بھی چیزیں محفوظ so, بک آف میتھو میں ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑے گا اپنے کھیتوں کو چھوڑے گا اللہ کی راہ میں نکلے گا اللہ حیات جاں اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا یہی بات آل عمران آیت ون اور البقرہ آئے ون میں پڑھ چکے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تو یہ وعدہ اللہ کے ذمہ پکا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں ومن من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا ارے جنت دیکھی نہیں ہے نا تو اللہ تاکید در تاکید کا اسلوب بیان کر رہا ہے حالانکہ وہ اللہ ہے اس کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا مگر وہ کہتے نہیں اللہ کے ذمہ ہے یہ وعدہ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے آحت کو پورا کرنے والا شروعی با تم بس اس بے یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کر لیا اصل میں تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہاں صحابہ کرام نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم دین میں جماعت سازی کے لیے جو میتھڈالوجی جو طریقہ کار سنت رسول سے ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے سادہ جملے میں کہوں تو ایک امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے یعنی آئیڈیل ترین تو حضور کی بیت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خلفیہ راشدین کا معاملہ خلافت کا نظام قائم و مسلمانوں کا خلیفہ اس کے ہاتھ پر بیت ہو نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں پر لازم اور اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ہوگی اور اجتماعیت کا ڈسپلن اور نظم کیا ہوگا امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ یہ ہے قرآن میں حدیث میں سنت میں سیرت میں صحابہ کے طرز عمل میں امت کے اسلاف کے طرز عمل میں جماعت بنانے کا طریقہ اپنے آپ کو بیچ دینا سودا ہے اصلاً اللہ سے اس وقت صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اب عالمی ظاہر میں جو بھی جماعت ہوگی اس کے امیر کے ہاتھ پر بیت کی جائے گی یہ لفظ بیت کا تصور ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتے ہیں مزید بات سور فت میں میں تب تک آپ انتظار کیجئے گا ہیں ان شب میںودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ یہ عظیم کامیابی ہے اللہ تم سے راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل کر دے یہ کامیابی ہے دنیا میں تو نبی شہید que okay. es اللہ اکبر کتنے انبیاء کی محنتوں کا بظاہر کو نتیجہ نہ نکلا بعض صاحبہ مکی دور میں ہی شہید ہو گئے دین کا غلبہ تو نہ دیکھا مگر جنہوں نے اس سودے کے تقاضوں پر عمل کیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں یہ اصل کامیابی آخرت کی اگلی آیت میں نو صفات کا بیان ہے نو چھ صفات ہر ہر بندہ مومن کے تعلق سے اور تین صفات امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے اتہ توبہ کرنے والے اللہ عبادت کرنے والے اللہ شکر اور کرنے والے السائحون ایک ترجمہ ہے روزہ رکھنے والے الراکعون الساجدون رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے یہ چھ صفات ہر بندے مومن میں مطلوب ہیں مختلف مقامات پر مختلف صفات اہل جنت کی بیان ہوئیں پورے پیکش کو سامنے رکھ کر محنت کرنی ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع سجدہ مراد نماز کا اتمام کرنے والے یہ تو ہیں ہر بندے مومن سے متعلق امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کے تعلق سے تین صفات کا بیان الامرونف نیکی کا حکم دینے والے, والے حدود اور اللہ سمحان کی, کی حفاظت کرنے والے اللہ اکبر نیکی کا حکم دینا بدیش سے روکنا بہت مرتبہ تفصیلی کلام ہو گیا اصحابے سب کا واقعہ بھی آ گیا امت خیر امت کیوں یہ کام کرے نوی بات کیا ہے ولحاف حدود اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ حدود سے مراض سے سزائے نہیں حدود سے مراد احکام بھی رمضان کے متعلق گفتگو آئی البقرا کا 23 و والوں کو حدود کے الفاظ آئے لفظ آیا سور نسرا میں ذکر آیا آیت نمبر گیارہ 12 میں وراثت کے احکامات پھر حدود کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے احکام کی حفاظت کیا مطلب اللہ کی زمین ہے اس پر اللہ کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے اور اس تعلق سے ذمہ داری ایمان والوں کی ہے اگر احکام نافذ ہیں تو ان کی حفاظت ہوگی اور نافذ نہیں تو پہلے نافذ کیا جائے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو کیا فرمایا میرے جیتے جی اللہ کے دین کو بدلیں گے امپاسبل ایک رسی بھی حضور علیہ السلام کے دور میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکات میں دیتے تھے اگر نہیں دیں گے میں جنگ کروں گا ان کے خلاف اللہ اکبر ظاہری اعتبار سے پتلے دبلے تھے صدیق رضی اللہ عنہ لیکن حقیقت کے اعتبار سے سقامت کا پہاڑ سیدنا عمر نے بھی کہا ذرا حلقات رکھیں ابھی کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر ڈالا ہے ان کے خلاف بھی اقدام کرنا ہے ان سے بھی نمٹنا ہے تو فرمایا اگر کوئی نہیں جائے گا میں اکیلا جنگ کروں گا جا کر میرے جیتے جی یہ اللہ کے دین کو بدلیں گے امپوسبل یہ ہے اللہ کی حدود کی حفاظت آج تو حدود قائم نہیں ہے آج تو دین مغلوب ہے یہ گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے نا ہمارے اسمارٹ فون کی سکرین ٹوٹ جائے تو ہمیں غصہ اپنوں پر آتا ہے گھر کی چھت گر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں دین کی عمارت کا آدم کیا ہے مغلوبیت کا دور ہے آج ہمیں کتنا احساس ہے ہمارے چہرے کا رنگ کتنا بدلتا ہے اگر اللہ کے احکامات ٹوٹیں کیا گلاس جتنی بھی اہمیت اللہ کے دین کے احکام کی نہیں ہے چند ٹکوں کے اسمارٹ فون جتنی بھی ویلیو اللہ کے دین اور اس کے احکامات کی نہیں ہے کیا میں کچھ نہیں ہو رہا اگر اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو اور کھلم کھل خل اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور اس کے احکام کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جننا چاہیے آگے کہاں ہے اے نبی ایمان والوں کو بشارت دیجیے کون سے ایمان والے جو یہ صفات اختیار کریں گے خود بھی اللہ کے بندے بنے دوسروں کو بندگی کی دعوت دیں خود بھی بدی سے بچیں دوسروں کو بھی روکیں اور مل جل کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و کریں جو امت کے ذمے ہے سورہ شورا آئے نمبر میں پڑیں گے عقیم الدین دین کو قائم کرو یہ حضور کا مشن تھا سورہ توبہ آئے تینتیس میں پڑھ چکے یہ تمام رسولوں کا مشن تھا سورہ حدید آئے پچیس میں پڑھیں گے یہ ہمارا فرض آج یہ کرو تو جنت ملے گی بھائی چند ہزار کی سیلری پورا مہینہ لگانا پڑتا ہے چند لاکھ کا نفع جان جھوکوں میں ڈالنی پڑتی رسک لینا پڑتا ہے جنت چاہیے ہمیں آن لائن آرڈر بھی نہیں ملے گی کھڑا ہونا پڑے گا آج لوگ کھڑے ہو رہے ہیں بجلی نہیں ملتی کھڑے ہوتے ہیں گیس ملتی کھڑے ہوتے ہیں ٹیکس لگتا ہے کھڑے ہوتے ہیں وتھو ٹیکس بڑھتا ہے کھڑے ہوتے ہیں سیلس ٹیکس کا ریٹ بڑھتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں بس کا دین مغلوب ہے اور اللہ کے دین کے سوتے سوتےلا اور یتیم ہے کیا پرایا ہے کیا اس کے لیے قوم کھڑی نہیں ہو رہی خدا کی قسم یہ چند لاکھ کھڑے ہو جائیں اگر یہاں تو لاکھوں کے اجتماعات ہو جاتے ہیں لاکھوں کے یہ تقاضہ لے کر بھائی یہ زمین اللہ کی ملک ہم نے اللہ کے نام پر لی ہمیں شریعت چاہیے ماننا پڑے گا مقدر حلقوں کو بھی ہم ختم نبوت کے موقع پر کھڑے مسئلے پر کھڑے ہوئے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی اللہ نے مدد فرمائی تھی سیونٹی فور کی بات کر رہا ہوں ماضی قریب کی بات ہے تحفظ نامو سے رسالت قانون کے تعلق سے تبدیلی کی بات تھی ہم کھڑے ہوئے اللہ نے نصرت فرمائی تو متفقن عالیہ بات ہے نائنٹی سیون پرسینٹ مسلمان جیتا ہے نائنٹی ایٹ پرسینٹ مسلمان رہتے پاکستان لیا ہی تھا اسلام کے نام پر تو ہم کھڑے ہوں گے تو کیا اللہ مدد نہیں فرمائے گا بجلی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کرو لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ منوا لیتے ہیں کھلوائی لیتے ہیں, بجلی چلو اگر کسی علاقے کی بند ہو جاتی تو بھائی اللہ کے بندوں اللہ کے دین کے لیے تو کھڑے ہو والحافظون لحدود الله او اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے پھر کہا وبشر المؤمنين اور اے نبی عزی سلام ان کو بشارت ایمان والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے اللهم ربنا جعلنا منهم الا ان ایمان والوں میں ان اهل جنت میں اللهم ہم, ہم سب کو شامل فرما اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس اے اللہ ہم तुझसे جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشکین نبی علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے لیے بخشش چاہیں ولی قربا خواہ وہ دار رشتے دار ہی کیوں نہ ہو مشرق ہے کوئی کافر ہے چاہے اپنا ہے رشدار دار ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی اس کے بعد جبکہ جب کہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ بے شک وہ آگ والے ہیں وما کانس سے غفار ابراہیم علی ابھی اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخش چاہنا نہیں تھا الا عن موعذته وعادها ا مگر ایک وعدے کی وجہ سے وہ جو اپنے باپ سے کر چکے تھے سور مریم میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مکی صورت یہ مدنی یہ بات کا دور کا بیان فلما تبین له انه عدو لله تبرئ من بجق ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ باپ تو اللہ کا دشمن ہی ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا یعنی اب بخشش کرنا انہوں نے چھوڑ دی ان ابراہیم الا الله حلیم بیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل بڑے ہی حلم والے تھے کہا اللہ لیذل قوم من اور اللہ تعالی ایسا نہیں کہ کسی کو اس کے بعد گمراہ کر کے گمراہ کر دے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ہدایت دے دی ہو حتى يبين لهم ما يتقون یہاں جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کس سے انہیں بچنا ہے مراد اللہ تعالیٰ کسی کو جبرن گمراہ نہیں کرتا بات واضح ہوتی ہے ڈوز اینڈ ڈورس بتائے جاتے ہیں پیغمبر کے ذریعے تمام میں حجت ہوتا ہے اندھیرے میں کسی کو اللہ تعالیٰ رکھ کر گمراہ نہیں کرتا امن اللہ بک الشین علیم بے شک اللہ ہر ہر شہ کا علم رکھنے والا ہے انہو ان ان اللہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار لقد تاب اللہ یقینا اللہ نے کرم فرمائی نبی علیہ السلام پر اور مہاجرین پر اور انصار پر اللہ دینسرتی جن لوگوں نے تنگی کی گھڑی میں نبی علی السلام کی پیروی کی فریق اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک فریق کے دل پھر جائیں پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی ان نہ رحرم بے شک ان نہو بہیم رع فرحیم بے شک و اللہ ان پر نہایت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے بڑا مشکل کا موقع تھا اسی نے اس کو جیشن عصرہ کہتے ہیں بہت مشقتوں والا جیشنی لشکر غزوے تبوک کا بیان ہو رہا ہے ہاں کچھ کمزوری آ تھی سلطنت رومہ سے ٹکرانے جا رہے ہیں کوئی بشری تقاضے کے تحت کمزوری آ تو اللہ نے معاف فرما دیا یہ مخلص صحابہ کی بات ہو رہی منافقین کی بات تو تفصیل آ چکی ہے اب وہ ان تین کا بیان جن کا معاملہ موقوف تھا سی کا سیکھ بن مالک ہلال بن امیہ مرارا بن ربی اردی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور بہت تفصیلی روایت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں اور اس موقع پر میں ایسا کروں گا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفصیل تفریح اس کا ضرور مطالعہ کیجیے وہ پوری روایت بھی وہاں پر انہوں نے نقل کر دی اور اس وقت کے معاشرے کے حوالے سے صحابہ کرام کی آپس کی محبتوں کا معاملہ لیکن اپنے ہی تین بھائیوں سے خطا ہو گئی اور اللہ کی طرف سے حکم آ کہ ان کا بائکاٹ کرو اللہ اکبر بائک جی یہ نمازوں میں آتے سلام کرتے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا اللہ اکبر کچھ دنوں کے لیے ان کی بیویوں بیویوں کو کہا علیحدہ ہو جاؤ کھلا نہیں علیحدہ ہو جاؤ پچاس دن تک ان کا بائک رہا ہے سلام کے جوابات نہیں دیے گئے اور پچاس دن سمجھ آ کیوں پورے قصبے میں کتنا عرصہ لگا پندرہ دن جانا پندرہ دن آنا بیس دن کا قیام کتنا ہوا پچاس اتنے دن کے بعد اب ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے یہ ڈسپلن تھا اللہ اکبر کیوں اللہ ایمان والوں کو دنیا میں صاف کر دینا چاہتا ہے کل بالکل پاک ہو کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ منافقین کو چھوڑا تو جہنم کی آگے ان کے لیے نقطہ سمجھے نقطہ سمجھے ایمان والوں پر سختی رکالی مشکلات کبھی آئے ہیں وہ مخلص اللہ دنیا میں صاف اور پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا دن کے بعد کیا آیت آ رہی ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھ کہ کوئی صحابی کسی پہاڑ پر وہیں سے پکار رہے ہیں یا قاب یا حلال یا مرارہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی دوڑے رہے اپنے بھائیوں کو سینوں سے لگا لیں اللہ اکبر لیکن پہلے حکم کیا تھا ان سے بات بھی نہ کرنا ان کے سلام کا جو اللہ اکبر اور جب ان کے اندر ایک طلب آئی اللہ کے کلام کے الفاظ دیکھئے گا خدا کی قسم اللہ اتنا پیارا رب ہے ہمارا اتنا پیارا رب ہے بندہ بس طلب پیدا کرے اپ اللہ توفیق خود دیتا ہے توبہ کرنے کی توبہ تو بعد میں ہوگی توبہ بعد میں ہوگی اللہ خود توفیق دیتا ہے بندے کو اور توبہ ہے ہی اصل میں اعتراف کا ندامت کا نام ادھر ندامت دل میں ہے ادھر توفیق الہی چلی آتی ہے پھر بندہ توبہ کرتا اللہ معاف فرما دیتا ہے یہ الفاظ بھی آیا چاہتے ہیں اب ان تین صحاوہ پر اللہ کی نظر کرم کا بیان وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین پر بھی رحمت فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا حتی اذا ذوقت علیہم الارض یہاں تک کہ ان پر زمین بمارہ حبت اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی سب سے بڑی تنگی کیا امام اللہ ہے اور ان کے اوپر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور وہ جان گئے اللہ مل جل کوئی پناہ ہے ہی نہیں اللہ سے مگر اسی کے جناب میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے آف بندن نواز میں کہاں جائیں گے اس کے سفر کدھر سے ملے گی اور توبہ کدھر سے ملے گی اور بخشش جان گئے کوئی پناہ نہیں اللہ سے سوائے اس کی اس کی اپنی ذات کے اسی کی طرف پلٹو یہ جانا یہ دل میں مانا یہ تڑپ آئی یہ اندر آئے احساس آیا اب اللہ کے الفاظ دیکھیں اور ترتیب دیکھیں الفاظ کی اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی اللہ کے لئے توبہ رہا ہے نظر کرم اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی لیا توبو کہ یہ توبہ کر لیں اللہ اکبر ندامت ادھر احساس ادھر چلی آ رہی ہے چلی آ اب کرو توبہ اللہ کے حضور اللہ تو تیار بیٹھا ہے ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں کوئی آئے تو صحیح پوچھنے والا تو ہو مانگنے والا تو ہو پلٹنے والا تو ہو رجوع کرنے والا تو ہو جھکنے والا تو ہو رونے والا تو ہو گڑ گڑانے والا تو ہو وہ تو دینے کو تیار ہے ایشو میرا ہے بھائی کمی میرے اندر ہے خطا میرے اندر ہے کوتا میری ہے بلنڈر میرا ہے مستیک میری ہے میں رکا رہ جاتا ہوں میں بیٹھا رہ جاتا ہوں وہ تو دینے کو تیار ہے بس ندامت ادھر ادھر سے توفیق آ رہی ہے لیا تو بتا توبہ کر لیں ارن اللہ تو بے شک و اللہ خوب کو قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اللہ میں یقین اطاف فرمائے یقین اطا فرمائے یہ دوسرا عشرہ رمضان کا جاری ہے بھائی پہلا گزر گیا پتا بھی نہیں چلا کہ پورا نکل نہ جائے محروم نہ رہ جائیں اللہ ان راتوں کو ان دنوں کو مجھے آپ کو قیمتی بنانے کی توفیر دے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے ان طرحمشک و اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یا یادین والو اللہ کا تقوی اختیار کرو مستقیل یہ تقویٰ کا تقاض ہے گناہوں کو چھوڑو نا فرمانے کو چھوڑو وخون اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو فرق پڑتا ہے انگریزی میں تو سمجھتے آئے بچپن سے ارے دین کہتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جڑو اچھے ماحول سے جڑو اللہ ہماری اس مجلس کو بھی اس محفل کو بھی قبول فرمائے نمازوں میں میں میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے چاند رات کو کیا ہوگا ہو شیتان آزاد ہم اب کیا ہوگا ماحول ختم ہو جائے گا رمضان کے بعد تو فرماتے رحمت اللہ سوسائٹی کریٹ ان دس سوسائٹی اللہ والوں کی سوسائٹی بننی چاہیے قرآن والوں کی سوسائٹی بننی چاہیے رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے فرمایا وقون اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ وَمَنْ من ہے لائق نہیں تھا مدینے والوں کو اور وہ جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں کہ یہ تخلفوا رسول اللہ کہ اپ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیچھے رہ جائیں ولا يرغبوا بانفسهم ان ولا يرغبوا بانفسهم عن يَرَغَبُ نفسي اور یہ کہ وہ زیادہ چاہیں اپنی جانوں کو حضور کی جان سے اللہ اکبر یہ یہودی منافقین بسزدنش ہے اللہ کا پیغمبر راہ خدا میں نکلا گرمی کی شدت وہ برداشت کر رہا ہے بھوک اور پیاس وہ برداشت کر رہا ہے تم گھروں میں بیٹھو گے تمہیں اپنی جانے زیادہ عزیز ہے محمد اور رسول اللہ کی جان سے اللہ اکبر سورہ نمبر چھے میں پڑھیں گے انشاءاللہ ان من اللہ نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں یہ تو ہوا ادھر کا معاملہ میدان تو آج بھی سجا ہے کچھ پسینہ تو آئے گا خون تو بڑی بات ہے ہمارے پسینے کے کتنے خطرے بہے ہیں اللہ کے دین کے لیے خون تو بڑی بات ہے اللہ کے دین کے لیے ہمارے کتنے پسینے کے خطرے بہے ہیں غور کرنا چاہیے نا میدان تو آج بھی سزا ہے حق و باطل کا مارکہ تو آج بھی سجا ہے who is who? کون کون ہے اور کس کے ساتھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے آج ہم اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور کی جان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ان کے مشن سے نسبت ہے کہ نہیں ان کی جد و سے نسبت ہے کہ نہیں ان کی دعوت کے کام سے تعلق ہے کہ نہیں ان کے نفاذ شریعت کے کام اور محنت جد و سے میری کو نسبت ہے کہ نہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اللہ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ولابو بھی انفسی اور یہ کہ وہ زیادہ چاہے اپنی جانوں کو حضور کی جان سے کیسا معاملہ ان لوگوں نے کیا لال کبھی ان سے کہ لاسی نصب او ولا مخ مسۃ سبھی اللہ. یہ اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس اور نہ کوئی مشقت اور نہ کوئی بھوک فی سبیل اللہ کے راہ میں پہنچتی ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ اَنْ يَغِيدُ الْكُفَّارَ اور نہ وہ کوئی ایسا قدم رکھتے ہوں کہ کافر غصہ ہوتے ہوں اس سے وَلَا من مِّنْ عَدُوِّ نَيْلًا اور نہ وہ چھینتے دشمن سے کوئی چھینس إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِي عَمَلُونَ صالح۔ تو مگر یہ کرتے تو ایک ایک قدم پر ثواب ان ملتا اندیل بے اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ادر کو ضائع نہیں کرتا ولافر نفا قطن سغیرتوں اور وہ کوئی چھوٹا یا بڑا کوئی کم یا زیادہ خرچ نہیں کرتے مراد انصاف قطیب الحم نہ وہ طے کرتے کوئی میدان راہ خدا میں مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس کا جرص ثواب تو منافقین کو چاہیے تھا کہ یہ کرتے جو یہ کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے قطیب الحمد ان کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا یہ جزیہ احسن خانون تھا کہ اللہ ان کے اعمال کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے وما المؤمنون لیان لیان فرق اور ایسا تو نہیں کہ مومن سارے کے سارے نکل پڑے فلولا نفر من كل من هم ایفا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت کوچ کرے لیتفقہو فی الدین تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے ولیم زرو قوم ازا رجم اور تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے جبکہ وہ ان کی طرف لوٹے لا الحم تاکہ وہ بچتے رہیں کیا ہے آیت قبیل ہو گئی جب یہ نفیر عام کا معاملہ آیا غزب تبو تو ہر ایک نکلنا لازم تھا اور جو نہیں نکلے ان پہ سرزنش کی گئی اب اس کے بعد کوئی بھی مہیم ہوتی سارے نکلنا پڑتے سارے نکل جاتے تو ان کو روکا جا رہا ہے بھائی ہر دفعہ نفیر عام نہیں ہے وہ تو ایک مرتبہ ہوا آئندہ کبھی ہو تب سب نکلیں ہر مرتبہ سب کا نکلنا لازم نہیں ہے جہاں جہاں ضرورت ہو کچھ لوگ نکلیں اب اس کے ذیل میں چند تفصیلات مفسرین حضور اگر کہیں نکلے ہیں تو کچھ حضور کے ساتھ جائیں گے نا وہ حضور سے دین سیکھیں جب واپس اپنی قوم کی طرف آئے اپنے لوگوں کی طرف تو ان کو سکھا دیں حضور پر وہی تو آ رہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ لوگ نکل گئے اللہ کے راہ میں حضور مدینہ شریف میں ہیں تو باقی ان کے پاس حضور کے پاس ہیں علی السلام یہ حضور سے سیکھیں وہ جو گئے وہ واپس آئیں یہ ان کو سکھا دیں تو ایک راہ خدا میں ہر ایک کا ہر مرتبہ نکلنا لازم نہیں اس بات کی طرف اشارہ اور دوسرا ابھی وہی آ رہی ہے حضور علیہ السلام موجود ہے تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہے پھر اس کے ذیل میں اگلی بات ہے ہر ہر علاقے میں کچھ لوگ تو ہوں جو باقاعدہ دین کا باقاعدہ علم حاصل کریں تاکہ باقی لوگوں کو وہ سمجھا سکے ان کی رہنمائی کر سکے یہ مماحث بھی اہل علم نے اس کے ذیل میں بیان فرمائے ہیں یادینہ آمن امان والو کاتل الدین کو من الكفار اپنے نزدیک کے کافروں سے جنگ کرو ولیجید فیکم غلوا اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں نزدیک کے کافروں سے مراد یہ کہ حضور علیہ السلام مکہ میں تھے ابھی تو جنگ کی اجازت نہیں تھی مکہ مکرمہ میں محنت ہوئی پھر مدینہ شریف اگئے پھر اپ نے اقدام کیے فتح مکہ ہوئی سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا اب اپ مزید اگے بڑے غزوہ تبوک سلطنت رومہ کے خلاف یہ انقلاب سرزمین عرب سے باہر ایکسپورٹ کیا جائے حضور نے آغاز فرمایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر بڑی فتوحات اللہ نے عطا فرمائی یہ ہے گریجول پروسس ایسے اس طرح آگے بڑھنا ہوگا پھر اگر کہیں اسلامی ریاست قائم ہے اس پر حملہ ہو جائے تو اس کے دفاع کے لئے کر وہ ریاست کے افراد کم پڑھ رہے ہوں تو قریب اسلامی ریاست کے افراد پھر قریب اسلامی ریاست کے افراد ان پر وہ جنگ کرنا دفاع میں فرض ہو جائے گا اور کبھی دین کا کام آگے بڑھانا ہے تو یہ خطے میں دین کو غالب کیا جائے پھر گریجولی اس کو آگے بڑھایا جائے یہ جو ترتیب ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ گریجویل پروسیس کی اس کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے ول ید و فی کو مغلوا اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں کون وہ کفار جو دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور سختی کیا پائیں کہ ہاں ایمان والوں کی نفرت ہو ان لوگوں سے جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ایمان والوں کے بارے میں ان کو کلیرٹی رہے کہ یہ بکاؤ مال نہیں ان کو خریدا نہیں جا سکتا ان کو چبایا نہیں جا سکتا یہ اگر ان کے ساتھ ہم بھیڑیں گے کفار اگر تو یہ ہارٹ ٹائم ہمیں دیں گے یہ احساس ان کو رہنا چاہیے تاکہ اللہ کے دین کی طرف کوئی میلی نگاہ نہ اٹھائے یا اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے تو اس کی طرف کوئی میلی نگاہ نہ اٹھائے وہ علم و جان اللہ محن متقین بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے کچھ تذکرہ پھر منافقین کا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور جب کوئی سورة نازل کی جاتی تو ان میں سے بعض لو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتُ هُذِهِ ایمَانَ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زادہ کر دیا یہ مزاق بھی ایک دوسرے سے ہسی کرتے تھے او بھائی او اولو مسلمانوں کے لئے ایک اور سورة آگئی کس کا ایمان بڑھا اللہ کا تفسرہ آمنو پس تبصرہ فام الدین لائے ایمانا اس صورت کے نزول نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ خوشیاں منارے کس بات کی خوشی اور ہمارے ہدایت کا سامان کیا مزید آیات اللہ تعالیٰ نے آتا فرما دی ایمان والوں کی ایشان سور انفال آئے دو میں بھی جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس نمک والی مثال یاد ہے میرے والی میرے میں گڑبڑ جتنا کھوگے مصیبت ہوگی اور میدا ٹھیک ہوگا تھوڑی سی غذا بھی کفایت کرے گی یہ نفاق بھرا ہوا ہے ذرا کوئی آیات آتی ان کا ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے اور ایمان والوں کے دل میں سچا ایمان ہے صداقت ہے سچائی ہے اخلاص ہے ایک آیت بھی آتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ امین قلو بھی مرد ان کے جن کے دلوں میں بیماری ہے مراد نفاق کا مرس فضادیم تو اس نے زیادہ کر دیا ان کی ناپاکی پر ناپاکی کو وہی بیماری جو نفاقی ہے وماں تو ہم کافرون اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے اولا انہم عام مرتن او مرتعین کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں ایک یا دو مرتبہ کیا مطلب کبھی مال کا تقاضا آتا ہے یہ بھاگتے ہیں کبھی جان لگانے کا تقاضا آتا ہے بھاگتے ہیں کبھی کا آتا یہ بھاگ جاتے تو ان کا پول کھلتا رہتا ہے پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیت حاصل کرتے ہیں وہ اراما ضلع اور جب نازل کی جاتی کوئی سورت میں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے تکتے ہیں کیا هل یراکم احد ثم صرف کہیں تمہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا پھر بھاگ جاتے ہیں کیا مطلب کون سی صورت قتال کا تقاضا اللہ کے میں نکلنے کا تقادہ تو کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا مسلمان ہم پکڑے جائیں گے ہمارا پول کھل جائے گا بھاگ جاتے ہیں صرف اللہ قلوبهم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا بانهم قوم لا يفقهون کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اگلی دو آیات بہت پیادی بہت قیمتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یقین تمہارے پاس سمینے سے رسول آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزن علیہ ما عَنِتُمْ مسلمانوں تم پر جو تکلیف آتی ہے نا مشقت ان پر گناہ گزرتی ہے تمہاری تکلیف ان سے ایک برداشت نہیں اسی لیے وہ بڑا پیارا دین لے کر آئے جو رحمتوں والا ہے نعمت بھرا ہے ہری سلم علیکم تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے یہ عربی کا حریث مثبت بھی پازیٹیولی بھی استعمال ہوتا ہے یا مثبت ہے تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں بلین ہاں? ایمان والوں پر بڑی شفقت فرمانے والے رحمت فرمانے والے ہیں ایسے ایک انداز سورہ آئے عمران ففٹی 159 میں لن اے نبی اللہ کا فضل ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے ان کے لیے نرم دل ہے سخت مزاج نہیں سخت گو نہیں ہیں. سختی والے بات کرنے والے نہیں نرم مزاج ہیں یہ حضور کی شفقت امت کے لیے صلی اللہ علیہ والہ وسلم راتوں گوٹ کر بھی اس امت کے لیے دعائیں قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اس امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم فانہ تولوا فقل حسبی اللہ پھر اگر وہ منہ مو موڑنے تو اپ فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ بخاری شریف میں روایت ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ یہی جملہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا الحلہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں عالیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا وہ رب العرش العظیم اور وہ اللہ رب وہ عرش عظیم کا رب ہے الحمد للہ جی سوریہ کی تکمیل ہوئی دو مدنی صورت اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی سورہ انفال سورہ توبہ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے ناز کی ہے وہی تو کافر ہیں تم نے کافر کیسے سمجھا وہ مطلب اللہ کی تاریخ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی وہ تو مشرک ہے تو مشرق ہے مملب یاقوان کا عمل فاشت ہوں جو اللہ کی تعریف شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہے فاسق ہے غدار ہے باغی ہے سرکش یہ تین فطلے ہیں مفتی اعظم کے مفتی اعظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے کو نبی آپ سے فتوا مانگ رہے تلا اللہ کے بارے میں اللہ یفتی کو کہہ دیجیے اللہ فتوا دیتا ہے تو مفتی آدم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اور اللہ کا فتوا یہ ہے جو اللہ کی تعلیمی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رقو میں آئے ہیں سورہ معایدہ کا رکو نمبر سات تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے ارفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ کہ ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد وسول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور انفرادی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین دینا بخبَثَ وَثِطانَ وَجِد وَجدُ بأَوانكم وَأَمفُشكُمْ في سَبين لذَك خَيرٌ لَكْ يكُم إك تُ تَ